السلام علیکم میرا سوال یہ تھا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ وہابی اور دیوبندی بندی کہتے ہیں کہ ہم بھی سید ہیں ہم, ہم بھی سید ہیں سید ہیں تو ان کی بار کیا, کیا, کیا مقام کس سے؟ ان کی کے ہوتی مولانا اردو صحیح کر لو بس ٹھیک ہے بتاتا ہوں میں آپ کو دیکھیں کوئی آدمی صحیح ہو نہ سب سید ہو ٹھیک ہے اب ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اس کی تحقیق کریں کہ وہ سید ہے یا نہیں یہ ہمارا کام نہیں اگر وہ گھڑ رہا وہ جانے اس کا خدا جانے ہمارا کام یہ کہ اس کا ادب احترام کرے لیکن سید جو ہے وہ سنی سہیول عقیدہ ہی ہوگا سید سمجھے یہ سوچ اور اس پہ قرآن مجید فرقان حمید کی نس ہے اگر کوئی بے دین بد مذہب ہو جائے تو وہ سید نہیں رہے گا ٹھیک مثلاً نو علیہ السلاۃ اسلام کی بیوی اور ان کا بیٹا وہ ایمان نہیں لا یہ ایمان نہیں لائے جب سیلاب آیا تو سب کو بہا کر لے گیا بتقاض بشریت حضرت نو علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے بچنے کی دعا کی لگی سامین اہل کا یہ قرآن کی آیت ہے نو یہ تمہاری اہل سے نہیں ہے دیکھیے نو علیہ السلام کے بیٹے کو لگی سامین کا یہ تمہاری اہل اور تمہاری آل سے نہیں ہے تو کیا مطلب ہوا آدمی اگر نہ دین بدل لے عقیدہ بدل لے اہل سنت جماعت کے علاوہ کچھ اور عقیدہ کر لے تو وہ اب سید نہیں رہے گا مسلمان ہی نہیں رہے گا تو سید کیسے رہے گا بھائی سید میں مسلمان ہونا تو ضروری ہے یا نہیں تو جب مسلمان ہی نہیں رہے گا تو سید کیسے رہے گا تو ہم اس کا وہ ادب اور احترام نہیں کریں گے جو سیدوں کا کیا جاتا ہے بلکہ جو بد مذہبوں کا معاملات ہے وہ اس کے ساتھ کیا جائے گا تو وہ بالکل سید نہیں جو اپنے مذہب کو بدل لے